وإذا ضمن الولي المهر للمرأة صح زمانه وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها وكذلك بعد الخلوة وإذا دخل بها فلها مهر مثلها ولا يزاد على المسمى اچھا بھائی نکاح کا باب چل رہا ہے بھائی وہ ادا صورت یہ مرانا مثلا ولی نے نکاح کروایا سغیرہ کا یا کبیرا کا اور مہر کا زمین بن گیا بھائی لڑکے کی طرف سے مہر کا زامین بن گیا تو کیا یہ ولی مہر کا زمین بنے تو یہ زمین بن سکتا ہے یا زامین نہیں بن سکتا کہتے ہیں ہاں بھائی ولی اگر مہر کا زامین بننا چاہے تو مہر کا زمین بن سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو یہاں پر دراصل اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی ولی تو اگر زامین بنتا ہے کیا بنتا ہے زامین بنتا ہے تو زامین سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے بھائی کیا کیا جاتا ہے تو وہ مطالب ہوا اور مطالبہ بھی یہی کرے گا تو ایک ہی آدمی مطالب یعنی مطالبہ کرنے والا بھی ہوا اور مطالب یعنی جس سے مطالبہ کیا جائے وہ بھی ہوا تو یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن بتلایا بھائی کہ نکاح کے بعد میں جب ولی مہر کا زامین بنے تو زامین بن سکتا ہے بھائی زامین بن سکتا ہے اس لیے کہ یہاں مطالب اور مطالب کا اجتماع لازم نہیں آتا ہاں بیع کے باب میں آپ نے کسی کو وکیل بنایا اور وہ وکیل گیا اس نے آپ کی چیز بیچی اور خریدار کی طرف سے رقم کی ادائیگی کا زامین بنتا ہے تو یہ زامین بننا صحیح نہیں اس لیے کہ وہاں اتحاد لازم آتا ہے مطالب اور مطالب کا کس کا مطالبہ مطالب کا کیا معنی مطالبہ کرنے والا اور مطالب جس سے مطالبہ کیا جائے تو بیع کے باب میں آپ نے پڑھا تھا کہ حقوق آقد کا تعلق کس سے ہوا کرتا ہے عقد کرنے والے سے اور عقد کرنے والا کون ہے موکل ہے یا وکیل ہے موکل. وکیل بھائی آپ نے ایک آدمی کو اپنی گاڑی دی تھی کہ گاڑی لے جا کر بیچ تو وہ آپ کی طرف سے وکیل ہے بھائی تو وہاں حقوق آقد کا تعلق اس وکیل سے ہوتا ہے عقد کرنے والے سے ہوتا ہے بھائی تو اب وہاں پر مشتری سے سمن کا مطالبہ موکل نہیں کر سکتا موکل تو یوں سمجھا جائے گا گویا ہے ہی نہیں یہاں پر بھئی اصل عقد کرنے والا کون ہے وکیل ہے تو حقوق عقد کا تعلق بھی اسی سے ہے اسی وہی سمن کا مطالبہ کرے گا وہی چیز دوسرے کے حوالے کرے گا تو سارے حقوق کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے تو جب عقد کرنے والا وکیل ہے تو پیسوں کا مطالبہ بھی کون کرے گا وکیل تو وکیل مطالب ہوا کون ہوا موکل موکل جا کر مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی مشتری کہے گا آپ کون ہو بھائی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے آپ کیسے بیچ میں آ میرا آنق تو کس کے ساتھ ہوا تھا فلاں آدمی کے ساتھ ہوا تھا وہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کر سکتا ہے آپ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکتے تو وہاں پر موکل اجنبی کی طرح ہوتا ہے آکد سے تو وہاں پر اب وکیل ہوا مطالب پیسے مشتری سے سمن کا مطالبہ کون کرے گا وکیل کرے گا وکیل مطالب ہوا اور یہی وکیل زامین بھی بن جاتا ہے مشتری کی طرف سے موکن کے لیے کہ میں زمین ہوں یہ پیسے دے دے گا گاڑی کے اگر اس نے نہ دیے تو میں ادا کر دوں گا تو زامین بن گیا اور زامین کون ہوتا ہے مطالب بھائی دوسرا ادائیگی نہ کرے تو زامین سے مطالبہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا پیسوں کا تو وہ مطالب تو، وکیل ہی مطالب بھی بن گیا اور مطالب بھی بن گیا اور یہ درست نہیں ہے بھائی کہ ایک ہی آدمی مطالب بھی ہو اور مطالب بھی بن جائے سورج سمجھ میں آ گئی لیکن نکاح کے باب میں اگر ولی زامین بنتا ہے تو بن سکتا ہے بھائی یہ فرق کی وجہ کیا ہے وجہ یہ مارا نا کہ نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق یہاں پر وہ وکیل سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے موکل سے ہوتا ہے بھائی بھائی بیاں کے بعد میں آپ نے وکیل کو اپنی گاڑی دے کر بھیجا تھا وہ جا کر آپ کی گاڑی بیچتا ہے تو کیا یہ کہے گا یہ فلاں کی گاڑی ہے میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں موکیل کا نام ذکر کرے گا نہیں وہاں تو ذکر نہیں کرتا لیکن نکاح کے بعد میں تو وہ ذکر کرے گا کہ میں فلانی کا یا فلاں کا کیا کرتا ہوں آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں تو وہاں موکیل کو بھی ذکر کرتا ہے تو لہذا یہ اس سے مختلف ہے بھائی یہاں حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوگا بلکہ کس سے ہوگا موکل تو یہاں پر ولی سفیر محض ہے بھائی پیغام لانے لے جانے کا کام کر رہے صرف وہ ایک سفیر ہے تو جب سفیر ہے تو یہاں مطالب وہ نہیں بنے گا بلکہ مطالب کون بنے گا موکل بنے گا کون بنے گا موکل بنے, بنے گا مطالب اور ولی نے زمان دیا ہے تو یہ بن جائے گا مطالب تو یہاں اب آپ بتائیے مطالب اور مطالب ایک ہی ہوئے یا الگ الگ ہو گئے بھائی الگ الگ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وہین المہر مر جب زمان ہوا ولی مہر کا عورت کے لیے تو صحیح ہے اس کا زمان تو صحیح ہے اس کا ضامین بننا ولیل مر اور عورت کو اختیار ہوگا پھر مطالبہ تیزو جی ہا ہا اپنے خامن یا اپنے ولی کے مطالبے میں جس سے وہ چاہے کیا کر سکتی ہے مطالبہ خامن سے اس لیے مطالبہ کر سکتی ہے کہ عقد اس سے ہوا ہے اور ولی سے اس لیے مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ اس نے کیا دیا تھا ضمانت دی تھی بھائی اس نے سمجھ میں آیا تو نکاح کے بعد میں یہ جو وکیل ہوتا ہے یہ دراصل سفیر محض ہوتا ہے صرف پیغام لانے لے جانے والا ہے بھائی وہاصد بھائی نکاح فاسد کیا کسی نے نکاح فاسد کیا مثلاً بھائی نکاح کے اندر شرط تھی کہ دو گواہ ہونے چاہیے بھائی تو عورت اور مرد نے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا انہیں علم نہیں تھا بھائی کہ دو گواہ ہونا ضروری ہیں انہوں نے کہا ہم نے آپس میں ایجاب و قبول کر لیا ہے ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے بھائی نکاح کے لیے تو کیا شرط تھی کہ کتنے گواہ ہونے چاہیے کم از کم دو گواہ تو یہ نکاح فاسد ہوا مولانا یا دو گواہ تو تھے لیکن وہ دونوں گواہ بہرے تھے بھائی تو انہوں نے تو ایجاب و قبول کو سنا ہی نہیں تو گواہوں کا سننا بھی ضروری ہے بھائی صرف سمجھ میں آیا بھائی صرف حاضری نہیں ضروری وہ ایجاب و قبول کو سنے بھی بھائی تو جب وہ دونوں بہرے ہیں ایجاب و قبول کو انہوں نے سنا نہیں تو لہذا یہ نکاح بھی کون سا نکاح ہوا نکاح ہے فاسد بھائی اچھا یا اسی طرح کسی عورت کی عزت میں کسی عورت نے عزت کے اندر ہی کسی سے نکاح کر لیا خامند مر گیا اس کا اور اس نے عزت کے اندر کسی شخص سے نکاح کر لیا یہ خامند نے طلاق دی تھی اور اس نے عزت کے اندر ہی کسی دوسرے شخص سے کیا کر لیا نکاح کر لیا تو اب یہ نکاح فاسد ہوا مالا نا اب نکاح فاسد ہے تو قاضی جدائی کروائے گا دونوں میں آپ عورت کو مہر ملے گا یا مہر نہیں ملے گا بھائی کہتے ہیں بھائی اگر قاضی نے جدائی کروائی صحبت سے پہلے تو پھر اس صورت میں عورت کو مہر نہیں ملے گا عورت کو مہر نہیں ملے گا بھائی اچھا بھائی کیونکہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوا نکاح فاسد ہے اور صحبت بھی نہیں پائی گئی بھائی تو کہتے ہیں الفاسد قبل فلا فلاں محرا اور جب جدائی کروا دی قاضی نے بی بی کے درمیان نکاح فاسد کے میں قبل دھول صحبت سے پہلے فلاں ماہرا تو عورت کے لیے کوئی مہار نہیں ہے بھائی اس لیے کہ تو کس کے ذریعے پختہ ہوتا ہے صحبت کے ذریعے صحبت تو نہیں ہے کدالی کا بادل خلوتی اور اسی طرح ہے خلوت کے بعد بھی خلوت کے بعد یعنی اگر خلوت صحیحہ کر لی صحبت تو نہیں کی لیکن ایسی تنہائی میسر آ گئی جہاں صحبت سے کوئی چیز مانع نہیں تھی تو اس کے باوجود مہر نہیں آئے گا بھائی بھائی کیوں نہیں خلوت صحیح تو کس کے حکم میں تھی صحبت کے حکم میں تھی کہتے ہیں بھائی وہ نکاح صحیح کے اندر تھی یہ نکاح فاسد ہے مولانا اور یاد رکھنا نکاح فاسد میں خلوت صحیحہ ہو یہ اسی طرح ہے جیسے نکاح صحیح میں خلوت فاسدہ ہو جائے بھائی نکاح صحیح ہے اور اس میں خلوت فاسدہ ہوئی بھائی کیا کوئی مانیہ بھی موجود ہے تنہائی میں تو ہے مثلاً لیکن دونوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ خلوت صحیح ہوئی خلفت فاصدہ تو نکاح صحیح میں ہے یہ خلوت فاسدہ ہے اس کا کوئی ایسے بار ہوگا یہ اب فحبت کے حکم میں ہے نہیں تو نکاح صحیح, صحیح میں جو خلوت فاسدہ کا حکم ہے وہی خلوت صحیحہ کا حکم ہے کس نکاح کس میں نکاح فاسد کے اندر تو نکاح فاسد ہے تو خلوت صحیحہ بھی خلوت فاسدہ کی طرح ہوئی لہذا اس کی وجہ سے بھی مہر پختہ نہیں ہوگا تو یہ مانا وہ قزا بعد الخلوت اور اسی طرح ہے خلوت کے بعد بھی وہی فلاحہ محروم اسلیہ ولاد مسما اور اگر صحبت کر رہی اس عورت کے ساتھ فلاح محروم اسلیہ تو اس کے لیے کیا ہوگا مہر مثل ہوگا بھائی دیکھو انہوں نے آپس میں نکاح کیا تھا اور مثلاً ایک لاکھ روپیہ مہر مقرر کیا تھا بھائی نکاح فاسد کیا اور مہر کتنا مقرر کیا تھا لیکن کیا یہ نکاح منعقد ہوا نہیں نکاح منعقد نہیں ہوا لہذا یہ جب نکاح نہیں اور صحبت تو کر لی تو اب یہ والا مہر نہیں آئے گا جو انہوں نے ذکر کیا کیونکہ یہ تو تب آتا کہ نکاح منعقد ہوتا مانا جب نکاح منعقد ہی نہیں تو اس چیز جو مہر مقرر کیا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں لہذا کون سا ماہر آئے گا ماہر مثل آ جائے گا جو نکاح کے باب میں اصل ہے بھائی سورج سمجھ میں تو صحبت کی وجہ سے مہر مثل آیا لیکن یہ ماہر مثل اس مقررہ مہر سے زائد بنتا ہو تو پھر زائد نہیں دیا جائے گا زائد مسن ماہر مثل بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ تو اب ڈیڑھ لاکھ نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ جو مقرر ہوا تھا اس سے زائد نہیں دیں گے اور مقرر کتنا ہوا تھا ایک لاکھ تو ایک لاکھ بس دے دیا جائے گا اس لیے کہ زائد کے بھائی آنا تو ماہر مسل ہی تھا ڈیڑھ لاکھ ہی آنا تھا لیکن وہ عورت پہلے ہی کتنے پر راضی ہو چکی ہے ایک لاکھ پر گویا وہ زیادتی کو خود ہی ساخت کر چکی ہے زیادتی کو خود ہی کیا کر چکی ہے ہاں زیادتی کو خود ہی اپنے کم کر چکی ہے معاف کر چکی ہے لہذا وہ اعتبار تو یوں کہ آسان لفظوں میں یوں کہیں مہرِ مثل اور مقررہ مہر میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا مہرِ مثل کم ہوا پچاس ہزار تو وہ دیا جائے گا اور اگر ماہر مثل ہے ڈیڑھ لاکھ اور مقرر کیا تھا وہ تھا ایک لاکھ تو کتنا دیا جائے گا ایک لاکھ دیا جائے گا یہ مانا وہ ماہر اور جب اس کے ساتھ کلوت صحبت کر رہی تو اس کے لیے اس کا ماہر مثل ہے ولازاد وال اور اسے زیادہ نہیں کیا جائے گا مقررہ مہر پر ولحل عید اور اس عورت پر عت بھی ہے سمجھ میں آیا کیونکہ صحبت کر لیا تو اب عدت گزارے گی وہ اور اس کے بچے کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا اس آدمی سے بھائی نصب بھی کیا ہو جائے گا اگرچہ نکاح فاسد ہے لیکن صحبت ہو چکی بچہ پیدا ہوا تو اب بچے کے لیے نصب کی تو ضرورت ہے اس کے بھائی سمجھ میں آیا ورنہ کل یہ ساری زندگی کے لیے اس کے کیا اس کے لیے کیا بن جائے گا آنا بن جائے گا تو لہذا نصب ثابت ہو جائے گا بھائی کیونکہ کم از کم نکاح ہوا اگرچہ نکاح فاسد ہی ہے بھائی تبروبی اخواطی ہا بھائی مہر مسل کیسے کا اعتبار کس کے ساتھ کیا جائے گا اب، ابھی تک بات چل رہی ہے بھائی نکاح کے بعد میں اصل کیا ہے محر مثل یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے وہ مہر اس کو دیا جائے گا بھائی کون سی عورتیں بھائی اس جیسی عورتوں سے کیا اور کون سی عورتیں مراد ہیں تو بتلا رہے ہیں بھائی اس کے والد کا جو خاندان ہے اس خاندان کی عورتوں کے ساتھ کیسے بار کیا جائے گا بھائی کیونکہ نصب کس کی طرف سے چلتا ہے باپ کی طرف سے چلتا ہے تو لہذا باپ کے خاندان باپ کے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا بھائی تو, تو دیکھیں گے اس کی بہنیں وہ بھی باپ کے خاندان سے ہوئی اسی طرح اس کی پھوپیاں ہیں بھائی باپ کی جو بہنیں ہیں اسی طرح اس کے چچا کی بیٹیاں وہ بھی کس سے ہیں اسی کے والد کے جو خاندان ہے اسی میں سے ہیں بھائی تو لہٰذا ان کے ساتھ دیکھا جائے گا تو باپ کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ دیکھا جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ ماہر مس لا یوتا بروبی اخوا تیہا اور محرم مسل جو ہے اس کا اس کا اعتبار کیا جائے گا اس عورت کی بہنوں کے ساتھ اور اس کی پھوپھیوں کے ساتھ اور اس کی چچا کی بیٹیوں کے ساتھ لا یو تب رو بھی و ہا بھائی ماں کے ساتھ نہیں دیکھیں گے اس کی ماں کا مہر نہیں دیکھیں گے بھائی اس کے ساتھ اعتبار نہیں کریں گے یہ اس کی خالہ کے ساتھ کہتے ہیں نہیں بھائی کس خاندان میں سے ہونا ضروری ہے <تصفح> باپ <تصفح> کے خاندان کی لڑکیوں کو دیکھا جائے گا ہاں اگر اس کی ماں اور خالہ باپ ہی کے خاندان سے ہیں مثلا باپ نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی تو پھر تو وہ بھی اسی خاندان سے ہوئی اب ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں ولا عورت برفی امیحا و خالی اور اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کی ماں کے ساتھ اور اس عورت کی خالہ کے ساتھ ایزا لنگ تکو نامن قبیلتی جب کہ ان دونوں نہ ہوں اس عورت کے قبیلے میں سے وہ تب رفی ماہرل اور اعتبار کیا جائے گا ماہر نسل کے اندر تصاول مر آ کے برابر ہوں دونوں عورتیں یعنی یہ والی عورت اور جس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اعتبار کرنا چاہتے ہیں کہ برابر ہونی چاہیے فن عمر کے اندر یہ والی کم عمر کی تھی تو وہ بھی کم عمر کی ہو وال اور حسن و جمال میں اگر یہ حسن و جمال میں زیادہ ہے تو وہ بھی کیا حسن و جمال میں زیادہ ہو والمالی اور مال کے اندر بھئی یہ مالدار ہے تو وہ بھی مالدار ہو بھئی والعقلی عقل کے اندر یہ خوب سمجھدار ہے تو وہ بھی کیا ہو خوب سمجھدار وہ دینی اور دینداری کے اندر یہ بڑی متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ بھی کیا ہونی چاہیے متقی اور پرہیزگار والبلدی بل اور شہر کے اندر مولانا یعنی جس علاقے کی یہ رہنے والی ہے وہ بھی اسی علاقے کی رہنے والی ہو واصری اور زمانے کا بھی بھئی یہ زمانے کی ہے تو اسی زمانے کا اعتبار کیا جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اور اسی طرح یاد رکھو مولانا باقیرہ اور سیبہ ہونے میں بھی برابری دیکھی جائے گی اگر یہ باقیہ ہے تو دوسری بھی کیا ہو باقیہ اگر یہ سیبا ہے تو دوسری بھی کیا ہو تو معلوم ہوا کسی عورت کے مہر نسل کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے خاندان میں سے دیکھا جائے گا اور لڑکیوں کا مہر کیا ہوتا ہے وہ لڑکیاں جو اسی عورت کی طرح اسی لڑکی کی طرح ہو کس چیز میں مر میں حسن و جمال کے اندر مالداری کے اندر سمجھداری کے اندر دینداری کے اندر اور جی شہر زمانے اور اسی طرح باقیرہ سیبہ ہونے کے اندر بھائی بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی بالکل اس جیسی کوئی لڑکی تلاش کریں بھائی ساری چیزوں میں کہتے ہیں بھائی بالکل ساری چیزوں کا اندر تو مماثلت بہت مشکل ہے تو جتنی میں مماثلت ہو جائے وہی وہ کافی ہے بھائی وہی کیا ہے کافی ہے جتنی زیادہ زیادہ کے اندر مماثلت ہو جائے تو کافی ہے بھائی یا بات کہتے ہیں پھر اس جیسے اور خاندان کو دیکھا جائے گا انہی کے برابر کا اور خاندان ہو اس میں اس قسم کی عورت ہو تو اس کے ساتھ مماثلت دیکھ لی دی جائے گی بھائی جز و تجویز الامتی مسلم تن کانت او کتابی اور جائز ہے نکاح کرنا باندی سے مسلمان ہو وہ باندی یا کتابیہ ہو یعنی اہل کتاب میں سے ہو یعنی آسمانی دین کو ماننے والی ہو بھئی بھائی نکاح میں آپ پڑھ چکے ہیں ایک مسلمان مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا ایسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو اہل کتاب میں سے ہو گئی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں بھائی ہاں مشرقہ ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں بھائی بت پرست ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں بھائی کوئی صورت نہیں ہے باندھی ہے اگر مشرقہ یا بت پرست تو اس کے ساتھ صحبت بھی جائز نہیں ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو مسلمان یا اہل کتاب ہونا چاہیے بھائی تو جیسے آزاد عورت کے ساتھ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو تو نکاح کرنا چائے اسی طرح اگر باندی سے کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے بھائی کسی کی باندی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی ضروری ہے کہ یہ باندی کیا ہونی چاہیے مسلمان ہونی چاہیے یا کم از کام اہل کتاب میں سے ہو بھائی یعنی یہودی عیسائی وغیرہ ہو گئی سورہ سمجھ میں آ جو آسمانی دین کو مانتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں وہ تزویج العمتی مسلم کانت او کتابی اور جائز ہے نکاح کرنا باندی کے ساتھ مسلمان ہو وہ باندی یا کتابیہ ہو یعنی اہل کتاب میں سے ہو یہ تزویج کا لفظ یہاں درست نہیں والانا آئی کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے یہ تزوج ہونا چاہیے تزوج تزوج کا مانا ہے نکاح کرنا اور تزویج کا مانا ہے نکاح کروانا بھائی نکاح کروانا تو وہ تی مسلم کانت اور کتابی ہونی چاہیے عبارت بھائی اور جائز نکاح کرنا باندی کے ساتھ سمجھ میں آیا بھائی ولاً يجوز اَن يتزوج بھئی ایک آدمی ہے وہ ایک عورت سے نکاح کر چکا ہے آزاد عورت سے بھائی اب آزاد عورت سے نکاح کرنے کے بعد اب وہ ایک باندی کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہمارا نام آزاد عورت کے بیوی ہوتے ہوئے اب باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ویسے بطور باندی کے تو خرید کر رکھ سکتا ہے لیکن نکاح نہیں کر سکتا آزاد عورت جب پہلے سے نکاح میں موجود ہے ہاں اگر آزاد عورت پہلے نکاح میں نہ ہوتی اور یہ شخص کس سے نکاح کرنا چاہتا باندی سے پھر نکاح کر سکتا تھا پھر باندی کے بعد اب آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر. تو باندی نکاح میں ہو پھر آزاد عورت کو سے بھی نکاح کرنا چاہے دوسرا نکاح تو یہ درست ہے لیکن آزاد عورت پہلے سے نکاح میں موجود ہے اب باندی کے ساتھ نکاح کر کے اسے بھی آفد میں لانا چاہتا ہے یہ جائز نہیں کیونکہ حدیث میں ممانعہ آتا یہ بھائی تو کہتے ہیں وَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَى اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے باندی کے ساتھ آزاد عورت پر یعنی آزاد عورت پہلے سے نکاح میں موجود ہے وہ تجویز الخرت علیہ یہ بھی تجویز اللہ نا تزوج ہونا چاہیے بھائی وجو تز الرۃ اور جائز ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنا علیہا ای علی کس پر؟ باندی پر باندی پہلے سے نکاح میں ہے اسے ایک نکاح کیا ہوا ہے دوسرا نکاح آزاد عورت کو بھی لانا چاہتا ہے آمد کر کے تو یہ درست ہے ہمارا نام ولیل خرطا اربان اور آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے چار اور چار کے ساتھ مینل ہارا اریول ایما آزاد عورتوں میں سے ایما جمع ہے امت ان آزاد اور باندیوں میں سے آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح آزاد عورتوں اور باندیوں سے یعنی چار کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے چاروں آزاد ہیں چار آزاد عورتوں سے نکاح کر لے یا چاروں باندیاں ہیں چار یعنی زیادہ سے زیادہ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے ایک وقت کے اندر چاہے وہ آزاد میں سے ہوں چاہے باندیوں میں سے ہوں سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو یہ مانا والی لکھوری ہیں تضوج اربا مین الرا اریول اور آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے چار عورتوں کے ساتھ آزاد عورتوں اور باندھیوں میں سے ولی سلحت اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے اس سے زیادہ یعنی یہ مانا نہیں کہ چار سے زیادہ نکاح ہی نہیں کر سکتا نکاح جتنے مرضی کرے ایک وقت میں چار عورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں یہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے بھائی ہاں چار کے ساتھ نکاح کر چکا ہے اب ایک اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے ایک کو نکال دے اپنے آخد سے تلاق دے دے چھوڑ دے جب ادت گزر جائے پھر اس کے بعد کیا کر لے پھر وہ پانچویں سے عقد کر لے تو اب اقد میں کتنی ہیں اب چار ہی ہیں بھائی تو یہ مانا ہے کہ ایک وقت میں نکاح میں چار عورتوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا ہوں ولاب اکثر اور نکاح نہیں کر سکتا غلام دو سے زیادہ بھائی غلام کا حکم غلام آزاد کے مقابلے میں نصف ہے حکم کے اندر بھائی سمجھ میں ہے تو آزاد شخص کتنے نکاح کر سکتا تھا چار عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے تو غلام کا حکم اس سے نصف ہوا تو وہ کتنا ہوا دو تو وہ دو عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے اچھا بھائی سورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہیں بھائی چار نکاح وہ کر چکا ہے چاروں عورتیں اس کے نکاح میں ہیں اس وقت آپ وہ ان میں سے ایک عورت کو طلاق دے دیتا ہے کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ پانچویں کے ساتھ اب کیا کرنا چاہتا ہے نکاح تو یاد رکھو جب تک یہ جس عورت کو اس نے طلاق دی ہے اس کی عدت نہیں گزر جاتی اس وقت تک وہ اگلی سے نکاح نہیں وجہ یہ کہ عزت کے اندر میں نے بتلایا اگرچہ نکاح ٹوٹ چکا لیکن من وجہ نکاح اب بھی باقی ہے بعض اعتبارات سے گویا کے نسکا ابھی بھی کیا ہے باقی ہے چنانچہ اسی لیے تو عورت کا نفقا نفقا وغیرہ نفقا وغیرہ کس کے ذمہ ہوتا ہے خامن کے ذمہ ہوتا ہے عزت کے اندر بھی تو ابھی بھی نکاح کے احکام وغیرہ کچھ باقی ہیں لہذا جب عدت گزر جائے گی اب نکاح پوری طرح ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اب ایک اور کے ساتھ کیا کر لے عقد کر لے تو تین پہلے رہ دیں تھیں ایک اور مل گئی ساتھ کتنی ہو گئیں چار تو چار سے زیادہ نہیں کر سکتا بھائی اسی لیے کہا جب عدت پوری ہو جائے یہ چوتھی بالکل نکل جائے عقد سے پھر کر سکتا ہے اگلی کے ساتھ نکاح تو کہتے ہیں فَإن تَلَّقَ الْحُرُ اِخْدَ تَلَاقَم بَائِنَا پس اگر تقلم دے دی آزاد آدمی نے چار میں سے ایک کو کون سی طلاق دی طلاق بائن دی لَم يجوز تو جائز نہیں ہے طلاق بائن کی قید لگائی طلاق رجعی نے بھی اسی طرح ہے لیکن طلاق بائن کو اس لیے ذکر کیا کہ اس میں تو نکاح کیا ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو جب اس میں جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک اگلا نکاح نہیں کر سکتا تو طلاق میں تو نکاح پوری طرح ٹوٹا نہیں تو وہاں بطریق اولا یہ حکم آئے گا بھائی تو طلاق بائیں دے دی لم یا لہو تو جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے وہ نکاح کر لے چوتھی سے عدت اُہا یہاں تک کہ گزر جائے اس کی عدت وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَتَ مَوْلَاهَا ثُمَّ اُعْتِقَدْ فَلَحَ الْقِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا سورت مسئلہ یہ آقا نے اپنی باندی کا نکاح کروایا یا باندی نے آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا کسی شخص کے ساتھ اب آقا نے بعد میں اس باندی کو آزاد کر دیا آقا نے کیا کیا آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد یاد رکھیے باندی کو اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو اسی خامند کے ساتھ رہے چاہے تو اس سے جدائی اختیار کر لے بھائی جدا ہونے یا نہ ہونے کا اختیار تو خامند کو ہوتا ہے وہ طلاق دیکھ کر کیا کر لیتا ہے جدائی کو اختیار لیکن یہاں پر شریعت نے کس کو اختیار دے دیا باندی کو اختیار دے دیا باندی تھی اس نے خود نکاح کیا تھا آقا کی اجازت سے یا آقا نے اس کا نکاح کروایا تھا اب آزاد ہو گئی آزاد ہونے کے بعد اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اسی خامن کے ساتھ رہے چاہے تو اسے کیا اختیار کر لے جدائی اختیار کر لے اسے خیار عشق کہتے ہیں بھائی خیار عشق بھائی سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ اس کی وجہ کیا ہے بھائی وجہ بھی سمجھ لیں یاد رکھیے جیسے غلام آزاد کے مقابلے میں نصف ہے ہر معاملے میں اسی طرح باندی بھی نصف ہے آزاد عورت کے مقابلے میں تو آزاد عورت کی کتنی طلاقیں ہیں کل بھائی تین باندی کی نصف ہونی چاہیے ڈیڑھ لیکن ڈیڑھ تو ہو نہیں سکتی طلاق لہذا دو طلاقیں ہیں باندی کی کتنی طلاقیں ہیں دو طلاقیں ہیں بھائی آزاد کی زیادہ سے زیادہ تین باندی کی آپ دیکھو ایک باندھی نے نکاح کیا آقا کی اجازت سے تو آپ اس کا خامن کتنی طلاقوں کا مالک دو طلاقوں کا مالک اور جب یہ آزاد کر دی گئی تو آزاد ہو جانے کے بعد اب خامن کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا تین کا مالک بن جائے گا تو خامند کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے اس لیے ہم اس کو اختیار شریعت نے اس کو اختیار دے دیا شریعت نے کیا دے دی دیا اسے اختیار دے دیا بھائی دیکھو بھائی طلاق تو رسی کی طرح اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے جب تک خامند چھوڑتا نہیں جدا نہیں ہو سکتی بھائی تو پہلے گویا کہ اس کے گلے میں دو رسیاں تھیں اب کتنی رسیاں ہو گئی تین رسیاں تو یہ کیسی آزادی ہے بھائی کہ جس کے ذریعے یہ خامن کی ملکیت بڑھ رہی ہے یہ جو رسیاں ہیں یہ بڑھ گئیں مولانا تو اس لیے شریعت نے اسے کیا دے دیا اختیار, اختیار, اختیار دے دیا چاہے تو کیا کر لے خامن سے جدا اختیار خامن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک نہیں رہنا چاہتی تو اسے کیا کر لے جدا اختیار کر لے مولا جب نکاح کروا دیا باندی کا اس کے آقا نے پھر اسے آزاد کر دیا گیا الْخِيَارُ تو اس باندی کو اختیار ہے زَوْجُهَا کانا عَبْدًا آزاد ہو چاہے اس کا خامن چاہے غلام ہو آزاد ہو یا بھائی ہمارے نزدیک باندی آزاد یہ جو آزا آ آزادی کے بعد اختیار ملتا ہے اس کا تعلق کس سے ہے عورت سے ہے پہلے باندی تھی اب آزاد ہوئی تو اسے کیا مل جائے گا خیارے امام شاہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس کا تعلق خامند سے ہے اگر خامند اس کا غلام ہے تو اس کو اختیار ملے گا اگر خامن آزاد ہے تو پھر اس کو اختیار نہیں ملے ہم کہتے ہیں نہیں خامن آزاد ہو یا غلام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل دارومدار سارا کس پر ہے عورت پر ہی ہے دارومدار عورت پر ہے وہ پہلے باندھی تھی اب آزاد ہوئی ہے اس لیے اس کو اختیار ملے گا تو اسی لیے بھائی امام شاف رحم اللہ کے مذہب کو بھی رد کر دیا کہ حرن کا نہ زو عبدن چ آزاد ہو اس کا خامن یا غلام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عورت جب بھی باندھی جب بھی آزاد کی جائے گی اور اس کا نکاح کیا گیا تھا پہلے تو اسے فورن کیا مل جائے گا اختیار مل جائے گا جسے خیار آیت کہتے ہیں کزا لکھ مکاتبہ تو اور اسی طرح ہے مکاتبہ بھی مکاتبہ اس کو کہتے ہیں بھائی وہ اور وہ باندھی جسے آقا نے کہہ دیا کہ اتنے پیسے لے تو تم آزاد ہو آقد کر لیا اس کے ساتھ یہ آقد کتابت کہلاتا ہے تو مكاتبہ بھی اسی طرح ہے اسے بھی جب آزاد کیا جائے گا تو اسے بھی خیاار عشق حاصل ہوگا وہ چاہے تو خامند کے ساتھ رہے چاہے تو اس سے جدائی اختیار کر لے بھائی مکاتبہ کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا مدبرہ وغیرہ اور کسی کو ذکر نہیں کیا وجہ یہ کہ مکاتبہ کے اندر اختلاف فرماتے ہیں امام ظفر رحمہ اللہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکا آقا باندی کا کہیں نکاح کرواتا ہے باندی کے ہاں اور نا کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب آکا نے نکاح کروا دیا تو اس کا نکاح ہو گیا سمجھ میں آیا بھائی لیکن مکاتبہ کے مسئلے میں امام ظفر اختلاف فرماتے ہیں مکاتبہ میں نے بتلایا تھا کہ مکاتب کس کی طرح ہوا کرتا ہے آزاد آدمی کی طرح کیونکہ وہ جائے گا اب سے خدمت نہیں لے سکتا وہ جائے گا پیسے کمائے گا اور لا اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو مکاتبہ وہ فرماتے ہیں آزاد عورت کی طرح ہو گئی اور آزاد عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز نہیں تو یہاں بھی مکاتبہ کا بھی نکاح آکان نہیں کروا سکتا جب تک اس کی رضامندی نہ آ جائے تو اس کی رضامندی ضروری ہوئی جب اس کی رضامندی ضروری ہوئی تو یہ نکاح جو ہوا اس کی رضامندی سے ہوا جب رضامندی سے ہوا تو اب اسے آزادی کے بعد کسی قسم کا کوئی خیار نہیں اور باندی کا نکاح چاہے اس کی رضامندی سے کیوں نہ ہوا ہو پھر بھی باندی کی اور ہاں اور نہ کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے بھائی اس کا انکار یا اقرار کا کوئی اعتبار نہیں رضامندی کا کو کوئی اعتبار نہیں تو باندی کو تو کہتے ہیں وہ امام ظفر فرماتے ہیں باندی کو تو اختیار ملے گا مکاتبہ کو اختیار نہیں ملے گا کیونکہ اس کی اپنی مرضی سے نکاح ہوا ہے اس کی مرضی کے بغیر آقا اس کا نکاح نہیں کر سکتا تھا ہم کہتے ہیں نہیں بھائی مکاتبہ بھی عام باندی کی طرح ہے نکاح کے مسئلے میں اس کی رضامندی کا یا اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں جب آقا جہاں چاہے کیا کر سکتا ہے اس کا نکاح کروا سکتا ہے سمجھ میں آیا تو ہمارا اور امام ظفر کا اختلاف ہے کس کے اندر مکاتبہ کے اندر ہمارے نزدیک عام باندی کا جیسے آقا نکاح کروا سکتا ہے مکاتبہ کا بھی کیا کروا سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے امام زفر فرماتے ہیں کہ نہیں مکاتبہ کا اس طرح نہیں ہے وہ آزاد عورت کی طرح ہے اس کی رضامندی ضروری ہے تو جب نکاح کے اندر اختلاف آیا تو خیار عطق میں بھی اختلاف آ گیا ہمارے نزدیک جب بام باندھی اور مکاتبہ ایک طرح ہے تو جیسے بام باندھی کو اختیار ملتا تھا مکاتبہ کو بھی کیا مل جائے گا یہ وہ فرماتے تھے چونکہ دونوں مختلف ہیں الگ الگ, الگ حکما ہیں دونوں کے تو ایک کا حکم الگ ہے عام باندی کو تو خیار ملے گا مخاطبہ کا حکم الگ ہے اس کو خيار نہیں ملے گا اسی لیے صاحب قدوری نے مخاطبہ کو خاص طور پر ذکر کیا تو کہتے ہیں وقذ الک مخاطبہ اسی طرح مخاطبہ ہے و ان تزوجت اما تم بغیر اذن مولا ثم اعتق صح النکاح ولا خيار لها صورت مسئلہ یہ بھائی ایک باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو آپ نے پڑھا ہے کہ بغیر اجازت کے باندی کا نکاح درست نہیں آقا سے کیا لینا ضروری اجازت تو باندی نے نکاح کر لیا پھر یہ باندی آزاد کر دی گئی بھائی آقا نے اسے کیا, کیا؟ آزاد اب آزاد ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں نکاح صحیح ہے اور اس بانی کو اختیار نہیں ہے نکاح کیا ہے نکاح صحیح ہے اور بھائی نکاح کیوں صحیح ہے کہتے ہیں بھائی نکاح صحیح ہے اس لیے کہ پہلے نکاح نکاح نافذ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آقا کے حق آقا کا جو حق تھا وہ مانع تھا آقا کا حق کیا تھا وہ نکاح کو منعقد نہیں ہونے دے رہا تھا لیکن جب آکا نے آزاد کر دیا تو مانیہ چلا گیا جب مانیہ چلا گیا جیسے مانیا گیا وہ نکاح فوراً کیا ہو گیا منعقد ہو گیا تو یوں سمجھا گیا وہ آزاد ہونے کے بعد اس نے نکاح کیا ہے بھائی باندی کا نکاح کیوں نہیں ہو رہا تھا کیوں نہیں منعقد ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ کس کا حق متعلق ہے آقا کا حق متعلق ہے بھائی وہ اس کا مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح صحیح تو پہلے اس نے نکاح تو کر لیا لیکن آقا کا حق مانیہ بن گیا رکاوٹ بن گیا وہ نکاح منعقد نہیں ہوا لیکن آقا نے جیسی آزاد کیا وہ نکاح فوراً کیا ہو گیا نافذ ہو گیا نکاح ہو گیا مارانا اور جب نکاح نافذ ہوا تو اب اس کو کوئی خیار بھی نہیں کیونکہ نکاح کا منعقد ہوا ہے آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد آزادی کے بعد آیا آزادی سے پہلے ہوتا تو دو طلاقیں تھیں اور آزادی کے بعد کتنی بن جانی تھیں تین تو دیکھو دو سے تین طلاقیں ہو رہی تھیں لیکن یہاں تو نکاح منقد ہی کب ہوا ہے آزادی کے بعد اور آزادی کے بعد آپ شروع سے ہی کتنی طلاقیں آ گئیں تین آئیں تو یہاں دو سے تین کی طرف انتقال پایا ہے نہیں گیا یہاں ملک بڑی میری خامت کی لہٰذا یہاں خیار نہیں مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے جب نکاح کر لیا باندھی نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اور تقت پھر آزاد کر دی گئی صح نکاح ہو تو نکاح صحیح ہے ولا خیار الحا اسے کوئی خیار بھی نہیں ہے من تضا وجم فِي ہوں واحدہ بھائی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دو عورتوں سے نکاح کیا ایک ہی آقد کے اندر کتنی عورتوں سے نکاح کیا دو عورتوں سے نکاح کیا ایک ہی آقد کے اندر سمجھ میں آیا ان دونوں عورتوں نے مثلا زید کو اپنا وکیل بنایا کہ ہمارا نکاح فلاں آدمی سے کروا دو سمجھ میں آیا زید اس آدمی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے فلا فلانی بن بند کرو کہ فلانا فلانی بنت فلاں جو ہے اور فلانی بنت فلاں وہ دونوں آپ کے عقد میں دے دی ایک لاکھ مہر کے عوض میں زید کہتا ہے میں نے قبول کیا تو دونوں کے ساتھ اکٹھا عقد ہو گیا ایک ہی عقد میں دونوں عورتیں کیا ہوئیں اس کے نکاح میں آ گئیں تو یہ درست ہے مالا نام چار کے ساتھ جائز ہے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں نکاح تو چار کے ساتھ کوئی آدمی بیک وقت ایک ہی آفت میں نکاح کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے اب ایک آدمی نے نکاح تو کیا دو عورتوں سے ایک ہی آفت میں لیکن ایک عورت ایسی تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہی نہیں تھا بھائی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام مثلا بھائی اس عورت نے اور اس آدمی نے ایک ہی عورت کا دھوپ کیا تھا بچپن میں تو وہ تو اس کی رضائی بہن بن گئے اور رضائی بہن کس کی طرح ہے سگی بہن کی طرح ہے جیسے اس کے ساتھ نکاح جائے اس رضائی بہن کے ساتھ نہیں نکاح جائز؟ نہیں تو اب اس آدمی نے دونوں سے نکاح کر لیا اور اس وقت تک اسے پتہ نہیں تھا تو دونوں سے نکاح کر لیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کی رضائی بہن ہے تو جب یہ رضائی بہن ہے تو اس کے ساتھ تو معلوم ہوا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تو اب آکد تو ایک ہی تھا اور عورتیں دو تھی ایک عورت ایسی تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز تھا ایک عورت ایسی تھی جس کے ساتھ نکاح سرے سے جائز تھی تو کیا اب ہم کیا کریں آفت تو ایک ہی ہوا ہے کیا دونوں نکاح صحیح ہوئے کہتے ہیں نہیں جس کے ساتھ نکاح جائز تھا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا جس کے ساتھ جائز نہیں تھا اس کا نکاح نہیں ہوا صورت سمجھ میں آ گئے بخلا بی کے اگر ایک ہی عقد کے اندر آپ ایک آزاد اور غلام کو ملا کر بیچتے ہیں تو آپ نے پڑھا تھا بے منعقد <تصفح> نہیں ہوئی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی بے باطل ہو جاتی تھی آپ نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا بھائی بے باطل ہو جاتی تو وہاں بے باطل ہو جاتی تھی لیکن یہاں عقد کرتا ہے تو عقد کیا ہے صحیح ہو جائے گا وہ من سزا جم را تین او اور جس نے نکاح کیا دو عورتوں کے ساتھ ایک یاقد کے اندرو نکاح ہوا ان دونوں میں سے ایک ایسی ہے کہ نکاح جائز نہیں ہے لہو کہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے نکاح ہوا اس عورت سے نکاح صح نکاح التی یقل الہو نکاح ہوا تو صحیح ہوگا وہ نکاح کے جو اس عورت کا نکاح جو جس کے ساتھ سادمی کے لیے نکاح کرنا حلال تھا وہ نکاح کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا بھائی وباطلا نکاح العفرا اور دوسرا نکاح باطل ہو جائے گا بھائی ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا بھائی نکاح کے بعد اس میں عیب کا پتا چلا پتا چلا بھائی اس عورت یہ عورت تو بحری ہے اس کو تو سنائی نہیں دیتا بالکل بھائی یا اندھی ہے اس کو تو دکھائی نہیں دیتا بھائی یا گونگی ہے اسے تو بولا ہی نہیں جاتا بھائی یہ تو بول ہی نہیں سکتی تو کیا اب خامند کو خیار ہوگا کہتے ہیں نہیں بھائی خامند کو کوئی خیار نہیں نکاح صحیح ہو گیا سمجھ میں آیا بھائی وجہ یہ کہ نکاح کے ذریعے خاون مستحق ہوا صحبت کرنے کا اور ان یہ جو عیوب پائے گئے ان کی وجہ سے صحبت میں صحبت کا جو جس چیز کا استحقاق نکلا وہ فوت نہیں ہوتا اس میں خلل تو آ سکتا ہے وہ پوری طرح فوت نہیں ہوتا لحاظا صحیح ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ ادا کان اب جیب اور جب بیوی بی کے اندر کوئی عیب تھا فلا تو کوئی خیار نہیں ہے اس کے خامن کو اور اور فلا خیار اسی طرح خامند میں ہے بھائی خامند میں بھی اگر کوئی ایب نکل آیا تو عورت کو کسی قسم کا اختیار نہیں بھائی خامد اگر اس کو جزان کی بیماری تھی بھائی جزان بھائی کوڑھ کا مرض ہے کوڑھ سمجھ میں آیا یہ بڑا خطرناک مرض ہے بھائی اللہ سب کی حفاظت فرمائے اس میں جسم کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گل کر گرتے چلے جاتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی گر گرتے چلے جاتے ہیں انگلیاں وغیرہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی جاتی ہیں کٹ <تصفح> کر گرتی جاتی ہیں بھائی اللہ یہ جزام کا مرض اور اسی طرح برف کا مرض ہے بھائی برف وہ مرض آپ نے دیکھا ہوگا جس پر سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں بھائی اسے برس کہتے ہیں بھائی اچھا تو خامن میں کوئی مرض ہو کوئی عیب نکاح ہو تو ایب کی صورت میں بیوی کو کوئی اختیار نہیں ہے بھئی اگر خامن کو جزام یا برس کی بیماری ہے کوئی بڑا عیب ہے پھر خیار ہے یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی پھر بھی کوئی خیار نہیں ہے بھائی تو شیخین رحیم اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ عورت کا نکاح ہوا کسی آدمی کے ساتھ اور بعد میں پتا چلا کہ اسے تو جنون ہے جزام ہے یا برس ہے تو کیا عورت کو اختیار ہوگا شیخین رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اسے کوئی اختیار نہیں ہوگا بھائی جب کہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو خیار ہوگا اس لیے کہ یہ بہت بڑا عیب ہے اب اس کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے عورت کے لیے تو اب اس کو خیار دیا جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ اذا کان بالزوج جنون او جذام او برص او اور اگر خامن کو جنون تھا یا جذام تھا او برس او برس او یا برس او برصن یا برص کا مرض تھا فلا خيار للمرأه عند ابي حنيفه فدوى ابي يوسف رحمهما الله تعالى تو کوئی خيار نہیں عورت کو صاحب شیخین رحمهم الله کے نزدیک وقال محمد رحمه الله تعالى لها الخيار اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو خیار ہوگا وہ ادا کا نو جول الحاق محاولہ عین کہتے ہیں نامرد مرد کو مالانا جو عورت کے ساتھ صحبت پر قادر نہ ہو گئی عورت کے ساتھ صحبت پر جو قادر نہیں اتنا کمزور ہے بھائی تو اس کو عین کہتے ہیں بھائی سمجھ میں آئے تو جس کی قوتیں مردوں میں بالکل ختم ہو چکی ہے یا بہت کم رہ گئی ہے بھائی یہ صحبت پر قادر نہیں ہے اس کو عینین کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہیں تو اچھا بھائی عورت کا نکاح ہوا نکاح کے بعد پتہ چلا وہ آدمی تو عینین ہے بھائی صحبت پر قادر ہی نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے گا کیا عورت کو اختیار دیں گے یا حاکم ان میں جدائی کرے گا یا کیا کریں گے کہتے ہیں بھائی قاضی اس شخص کو ایک سال کی مہلت دے گا کہ ایک سال میں وہ اپنا علاج کروا لے اگر ایک سال کے اندر وہ علاج اپنا کروا لیتا ہے اور صحبت کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر کا برقرار رکھیں گے ورنہ قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا اگر عورت مطالبہ کرے کہ مجھے اس سے کیا کر دو جدائی کروا دو تو قاضی پھر ان دونوں میں کیا کر دے گا جدائی کروا دے گا سمجھیں تو اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی تاکہ سہرسے میں اپنا علاج کروا سکے و اذا كان الزوج عنينا او اگر قام عنين تھا نہ مر تھا اجله الحاكم حولا تو مهلت دے گا اس کو حاکم حولن ایک سال کی فئن وطلف هذه المدت فلا خيار لها اگر وہ اس نے وہ اس صحبت پر قادر ہوا اس نے صحبت کی اس مدت کے اندر فلاں خارہ لہا صحبت کے قابل ہو گیا اس مدت کے اندر فلا خیارہ لہا تو عورت کو کوئی خیار نہیں ہے وہ اور اگر احسان نہ ہو مولانا وہ صحبت کے قابل نہیں ہوا فر رقہ تو قاضی ان میں کیا کر دے گا تفریق کروا دے گا جدائی کروا دے گا ان طالاب مر اتالی کا اگر عورت اس کا کیا کرے مطالبہ کرے سمجھے تو عورت کا مطالبہ ضروری ہے بھائی کیونکہ یہ اس کا حق ہے تو اسی کی طرف سے مطالبہ آئے گا تو پھر قاضی تفریق کروا دے گا ول فرقت ان اور یہ فرقت جو ہے کس کے حکم میں ہے طلاق بائن کے حکم میں کیونکہ جدائی کا سبب کون بنا کس کی طرف سے جدائی آئی مرد کی طرف سے تو لہٰذا اب اس کو طلاق بائن کا حکم ہے و لہ کمال ادا کا نقد خلا دا اور اس عورت کے لیے پورا مہر ہوگا اگر وہ شخص اس کے ساتھ خلوت کر چکا ہے صحبت پر تو قادر نہیں تھا البتہ خلوت کر چکا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کیا کرے گئے ہاں تو خلوت صحیحہ پائی گئی تو یہ صحبت کے قائم مقام ہے تو پورا مہر دے پورا مہر دے گا وہ آدمی اسے وہ ان کا نہ بن فر اچھا بھائی عورت نے کسی شخص سے نکاح کیا پتا چلا وہ مجبوب ہے یعنی مقصور زکر ہے اب کیا کیا جائے کیا قاضی اسے مہلت دے گا کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں سمجھ میں آئین میں تو علاج کے ذریعے ٹھیک ہونے کا امکان تھا یہاں تو اس کا رز بھی کیا ہے کٹ چکا ہے ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں بھائی وہ ان کا نہ اور اگر اس کا فا... وہ شخص جو تھا مجبوب تھا فرق القاضی بین ہو ماں الحال تو جدائی کروا دے گا قاضی فی الحال ہی جبکہ عورت اس کو طلب کرے ولم یو اج اور اسے محلت نہیں دے گا کیونکہ فائدہ کوئی نہیں محلت دینے کا ول قصیو اج جلو کما اج نین اور ہنسی جو ہے اس کو بھی مہلت دی جائے گی جیسے کہ مہلت دی جاتی ہے عینین کو نامرد کو بھائی ہنسی وہ جس کے اس جو ہیں نکال دیے گئے ہوں یا کچل دیے گئے ہوں بھائی وہ کیا ہے ہنسی ہے تو اس کو مہلت دیں گے یا نہیں دیں گے کہتے ہیں ہاں بھائی محلت دیں گے کہ امکان ہے شاید کیا ہے علاج کے ذریعے وہ ٹھیک ہو جائے تو عینین کی طرح اسے بھی محلت دیں گے لیکن مجبوب کو محلت نہیں دیں گے وَإذا أسلمت عارض اور اگر مسلمان ہو گئی عورت وا کافر میں اسلامہ تو قاضی کیا کرے پیش کرے گا اس کے خامن پر قاضی اسلام کے اسلام لے آؤ بھائی تم تمہاری بیوی مسلمان ہو چکی ہے اسلام فہی ہو اگر وہ اسلام لے آیا تو یہ اسی کی بیوی ہے وہ ان ابان اسلامی اور اگر اس نے انکار کر دیا اسلام سے فراک بہ تو قاضی ان میں کیا کروا دے گا تفریق کروا دے گا جدائی کروا دے گا محمد اور یہ جدائی جو ہے طلاق بائن کے حکم میں ہے امام اعظم و حنیف رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھائی کس کے حکم میں ہے طلاق بائن اس لیے کہ جدائی کس کے سبب کون بنا کی طرف سے آئی؟ خام کیونکہ خامن نے اسلام سے انکار کیا تو وہ سبب بنا اور خامن سے جب جدائی کا اس کی طرف سے جو جدائی آئے وہ کیا ہوتی ہے طلاق ہوا کرتی ہے تو یہاں اس جدائی کو بھی طلاق بائیں کے حکم میں رکھیں گے وقال ابو سفر اللہ فرق اور امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں یہ جدائی ہے بغیر طلاق کے یہ جدائی ہے بغیر طلاق کے کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر جدائی کے اندر بھائی میاں بیوی بی دونوں کی دونوں سبب بنے دونوں شریک ہیں جدائی کے اندر بھائی صرف ساون سبب بنتا پھر تو ہم کیا بناتے ہیں اسے طلاق بائن بناتے ہیں یار لیکن یہاں عورت بھی شریک ہے تو اس کو جدائی کو طلاق کا حکم ہم نہیں دے سکتے بھائی تو یہ فصق نکاح کے حکم میں وہ کہ نکاح فصق ہو گیا وہ ان اسلامت وطح تو مجوسیۃن اسلام فہ اسلامت فہی عمر ہو و ان ابت فرق القاضی بہن اور اگر مسلمان ہو گیا خامند وطخ تو اور اس کے تحت ایک مجوسیہ عورت تھی بھائی دو میاں بیوی ہیں ان میں سے خامند مسلمان ہو گیا اور بیوی کیا ہے مجوسیا ہے مجوسی کس کو کہتے ہیں بھائی آتش پر آتش پر تو مجوسی برس سب کا یہی حکم ہے اور اس کے ساتھ ایک مجوسی عورت تھی आ رضا علیہ السلام تو اس پر بھی اسلام کو پیش کرے بیوی سے بھی کیا کہے کہ تو مسلمان ہو جا فہ ان اسلمت فہی امراط اگر یہ مسلمان ہو گئی تو یہ اسی کی بیوی ہے وہ ان آبت اور اگر اس نے انکار کر دیا فرقی بے نما تو قاضی ان دونوں میں کیا کر دے گا جدائی کر دے گا ولم تخنۃ طلاق اور یہ جدائی طلاق نہیں ہوگی بھائی طلاق کیوں نہیں شمار کرتے اس کو کیونکہ جدائی کا سبب کون بنی ہے انکار کس نے کیا عورت تو عورت کی طرف سے جدائی آئی ہے عورت سبب بنی ہے اور عورت کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی طلاق تو کس کی طرف سے ہوتی ہے تو مرد سبب بنے تو اسے طلاق کا ہم حکم دے دیتے ہیں اس جدائی کو لیکن عورت بنے تو اسے طلاق کا حکام نہیں دے سکتے تو یہ خط سے نکاح ہوا فہم کانقت دخل ابا فلاح کمال الماہری اگر شخص خاون اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے فلاح کمال الماہری تو اس کے لیے پورا مہر ہے کامل مہر ہے کون دخل فلا فلاں محرال اور اگر خاون نے اس کے ساتھ صحبت ابھی فلاں ماہرا لہا تو اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہے بھائی کیوں نہیں کوئی مہر کیوں نہیں ہے کہتے اس لیے کہ یہاں جدائی کا سبب وہ بن رہی ہے اس کی طرف سے جدائی آئی ہے بھائی اس کی وجہ سے لہٰذا اب اس صورت میں اس کو سمجھ میں آیا مہر وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی سمجھ میں ورنہ تو جس کے لیے اب پہلے تو متعلقہ کا حکم پڑ چکے ہیں بھائی اگر اس کے لیے مہر مقرر تھا اور جدائی سے پہلے طلاق دے تو کتنا ہے نس مہر اور اگر مقرر ہی نہیں کیا اور جو صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو کیا دیتے تھے اس کے مظہ دیا کرتے تھے لیکن یہاں جدائی عورت سبب بن رہی ہے لہذا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا کی جمع مسئلہ یہ ایک عورت ہے دار الحرب میں ہے کسی شخص کافر سے نکاح ہے یہ بھی کافرہ ہے پھر یہ مسلمان ہو گئی کیا ہو گئی مسلمان ہو گئی اور مسلمان عورت تو کافر مرد کے تخت نہیں رہ سکتی تو پھر کیا صورت تھی پہلے مسئلہ پڑھا آپ نے خامن پر قاضی کیا کیا کرتا تھا اسلام پیش کرتا تھا وہ انکار کرتا تھا تو قاضی ان دونوں میں کیا کر دیتا تھا جدائی اور یہ جدائی کس کے حکم میں ہوتی تھی کلا کیونکہ جدائی کا سبب کون بنتا تھا خامن کیونکہ انکار اس نے کیا اب یہاں جو عورت مسلمان ہوئی ہے یہ دارالحرب میں ہے بھائی وہاں تو سفار کی حکومت ہے قاضی ہی نہیں ہے بھائی تو اب وہاں پر خامن پر اسلام پیش کرنا ممکن نہ رہا کہ اسلام ہم پیش کرتے وہ انکار کرتا اور اس انکار کی وجہ سے پھر دونوں میں کیا کر دی جاتی جدائی تو وہاں اب سبب نہیں پایا انکار ہو اسلام پیش کرنا نہیں تو وہاں پر پھر انکار بھی نہیں اور انکار نہیں تو سبب بننا تھا کس چیز کا جدائی کا کس چیز نے سبب بننا تھا جدائی کا تفریح قاضی نے کروانی تھی کس وجہ سے کرواتا اگر وہ کیا کرتا اسلام سے انکار کرتا لیکن یہاں تو اسلام پیش کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ داروشر میں رہتا ہے تو اسلام پیش کیا جاتا اور وہ انکار کرتا تو یہ انکار سبب بنتا کس چیز کا تفریق کا تو وہاں سبب نہیں پایا جا رہا سبب ممکن ہی نہیں ہے آپ پھر جدائی کیسے ہوگی بیوی میں کہتے ہیں بھائی یہاں پر جب سبب ممکن نہیں ہے تو شرط کو ہم سبب کے قائم مقام کر دیں گے شرط کو کیا کر دیں گے اور عورت خامن سے جدا ہونے کے لیے عورت کے کیا شرط ہے آپ نے کیا پڑھا ہے تین حیض گزارے حیض والی ہے تو کتنے حیض گزارے خامن طلاق دے بھی دے پھر بھی عورت نکاح آگے نہیں کر سکتی کب جدا ہوگی پوری طرح خامن سے جب عیدت گزار لے تین حیض گزار لے تو یہ تین حیض جدائی کے لیے شرط ہے مولانا تو یہاں پر بھی چونکہ سبب تو ممکن نہیں تھا تو اس شرط کو ہم نے کس کے قائم مقام کر دیا سبب کے تو تین حیض وہاں عورت جب گزار لے گی تو خامن سے خود بخود کیا ہو جائے گی جدا ہو جائے گی سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ عزا اسلم دار الحربی جب مسلمان ہو جائے عورت دار الحرب کے اندر لمط تو فرقت یعنی جدائی واقع نہیں ہوگی اس عورت پر حتی تحید صلاح صحیح یہاں تک کہ اسے تین حیض آ جائیں حاضر جب اسے حیض آ جائیں یعنی تینوں حیض آ جائیں بانت من زو ہا تو جدا ہو جائے گی اپنے خامن سے و عید زَوْجُ زوج التی فہما نِكَاحِهِمَا بھائی عیسائی میاں بیوی ہے یا یہودی میاں بیوی ہیں ان میں سے خاون مسلمان ہو گیا تو خاون مسلمان ہوا کیا آپ دونوں کا نکاح رہے گا یا نکاح ٹوٹ جائے گا کہتے ہیں بھائی نکاح باقی رہے گا مسلمان ہوا ہے اور بیوی یہودیہ یا عیسائی اہل کتاب میں سے ہے یہ اپنے پر باقی ہیں اس لیے کہ بھائی مسلمان کے لیے اہل کتاب سے نکاح جائز تھا یا نہیں تھا جائز جائز تھا تو یہ بھی اسی طرح کی صورت بن گئی بھائی تو یہ ابتدا جائز ہے تو انتہا ان بطریق اولا جائز بقا تو کہتے ہیں وہ عید اسلامی جب مسلمان ہوا اہل کی تابی، کی تابی عورت کا خامن تو دونوں اپنے نکاح پر ہی ہیں وہ بین نام دار الحر بھی مسلم قاطل بینا صورت مسئلہ یہ بھائی میاں بیوی کافر ہیں میں رہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک مسلم کوئی ایک مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر دار السلام میں آیا کہ اب میں یہی رہوں گا تو یاد رکھیں والا اب دونوں میں اختلاف دارین آ گیا دونوں کا وطن الگ الگ ہوا ایک کا وطن ہے دارال اسلام دوسرے کا وطن کیا بن گیا دار ال دوسرے کا وطن ہے دار الحر جب بھی اختلاف دارین پایا جائے خود بخود جدا کیا واقع ہو جائے گی جدائی واقع ہو جائے گی بھائی تو یہ طرف دار الحرب سے مسلمان ہو کر وکاتل ان دونوں میں جدائی واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ دونوں کے دار کیا ہیں الگ الگ ہو گئے سمجھ میں آیا بھائی دار الگ الگ ہو گئے بھائی نکاح کی مسلحتیں اب برقرار نہیں رہ سکتی بھائی نکاح تو, تو میاں بیوی اکٹھے رہیں بھائی خاون باہر کے کام سنبھالے بیوی گھر کے کام سنبھالے اس کے لیے اولاد وغیرہ کو جنم دے بچوں کی پرورش کریں اور سمجھ میں آیا آپ ایک کا وطن الگ دوسرے کا وطن الگ یہ ساری نکاح کی مسلحتیں برقرار رہیں گی آپ نہیں بھائی اس لیے دونوں میں خود بخود کیا ہو جائے گی جدائی ہو جائے گی وہ انص ہوما وقاتل بین اونت بینا اور اگر قید کر لیا گیا دونوں میں سے کسی ایک کو تو جدائی واقع ہو جائے گی دونوں کے درمیان بھائی مسلمانوں کے لڑنے گئے ایک کو قید کر کے لے آئے میاں بیوی میں سے اب یہ جس کو قید کر کے لائے ہیں یہ تو لازمی بات ہے غلام بنایا جائے گا اس کو یہ غلام بن جائے گا تو اس کا دار یہ دار الاسلام بن گیا ہے اگرچہ اب بھی کافی لیکن اور دوسری بیوی کا مثلا ابھی بھی دار کون سا ہے دار الحرب ہے تو تباہیوں نے دار آیا دار مختلف ہو گئے تو خود بخود ان میں کیا آ جائے گی جدائی آ جائے گی نکاح ٹوٹ گیا ان کا ختم ہوا یہ مانا ہے وہ انصوبیا احد ہوما اگر قید کر لیا گیا ان دونوں میں سے کسی ایک اور دار الحرب میں لے آئے وہا تو جدائی واقع ہو جائے گی ان دونوں کے بیچ وہ انسویا بینتو اور اگر دونوں کو اکٹھا قید کیا گیا پھر جدائی واقع نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کو کہاں لے آئے الاسلام میں تو دار الگ الگ ہوئے یا ایک ہی اب بھی پہلے دار الحرب تھا اب دارالسلام ہے تو و بیا انت فلا عند ابی اللہ تعالی اور جب نکل آئی کوئی عورت ہماری طرف ہجرت کرتی ہوئے اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والی تھی یعنی ہجرت کرتے ہوئے جب نکل آئی کوئی عورت ہماری طرف یعنی دار الاسلام کی طرف مہاجرت ہجرت کرتے ہوئے تو جائز ہے اس عورت کے لیے انت جب فی الحال کہ وہ فی الحال ہی نکاح کر لے فلا عدت عالیہ کیونکہ اس پر کوئی عدت نہیں ہے اس پر کوئی عدت نہیں ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی کس کے نزدیک رحمہ اللہ امام اعظم بحنی فرحم کے نزدیک امام اعظم بحنیفر احملہ فرماتے ہیں جب کوئی عورت ہجرت کر کے دارالاسلام آ جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے وہ آتی جیسے ادھر آئی نکاح ختم ہوا اور عدت بھی اس پر نہیں ہے لہذا کیا کہا سکتی ہے فوراً کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے بھائی تو دیکھو دلیل کیا ہے ان کی بھائی دلیل قرآن میں کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فلا جنا کم انتن کی تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے کیا کر لو نکاح کر لو یہ مہاجرہ عورتوں کے بارے میں یہ آیت ہے مولانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی اور عزت کو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا معلوم ہوا ان پر عدت گزارنا ضروری نہیں انکانت حامیلاً ہاں اگر وہ حاملہ ہے ہجرت کر کے آئی ہے تو لم تضوت وہ نکاح نہ کرے حت تضا حملہ یہاں تک کہ اپنے حمل کو جنم دے دے وہ ادھر اسلامی وقات البینت بینا وقانت الفرقۃ بینا بغیر طلاق۔ میاں بیوی بی میں سے الیاض بلّہ کوئی ایک مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا جیسے ہی مرتد ہوا مارانا فوراً میاں بیوی بی میں جدائی پڑ گئی جدائی واقع ہو گئی نکاح ختم ہوا اب اس جدائی کو کیا حکم دیں گے کیا یہ طلاق ہے یا طلاق نہیں مثلاً خامن مرتد ہوا بھائی تو کیا آپ اس کو طلاق کا حکم دیں گے کہتے ہیں نہیں یہ جدائی طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فت سے نکاح ہو طلاق کے حکم ایسی نہیں بھائی کیوں نہیں خامند سبب بن رہا ہے یہاں تو بھائی کہتے ہیں بھائی وجہ یہ کہ یہاں خامند مثلا ہوا مرتد اور مرتد کو یاد رکھیے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی مرتد کو تین دن کی مہلت ہے جیل میں ڈالو تین دن غور و فکر کر لو بھائی دوبارہ مسلمان ہو جاؤ دوبارہ مسلمان نہ ہو تو اس کے قتل کر دیا جائے گا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو مرتد تو مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی ہے مرتد کو نکاح کی اجازت تو جب مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے تو طلاق کے بھی منافی ہوا کیونکہ تلاق تو تب آئے گی جب نکاح ہو اور یہاں پہ نکاح کی اجازت نہیں ہے تو طلاق بھی تو طلاق کے بھی منافی ہوا مرتد ہونا مرتد ہونا کس کے منافی ہے نکاح کے اور طلاق کب آتی ہے نکاح سے پہلے آتی ہے یا بعد میں آتی ہے تو جب یہ مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے تو طلاق تو نکاح کے احسامات میں سے ایک حکم ہے تو اس کے بھی منافی ہو گئی لہذا اب اس جدائی کو طلاق ہم قرار نہیں دے سکتے دلیل سمجھ میں آ بھائی تو کہتے ہیں وہ ازرت اسلامی جب مرتد ہو گیا دونوں زوجین میاں میں سے کوئی ایک انل اسلامی اسلام سے وقات بینونت ابے نہ ہوما تو جدائی واقع ہو جائیں گی ان دونوں کے درمیان وکانت ابے نہما بغیر طلاق اور جدائی ان دونوں کے درمیان یہ بغیر طلاق کے ہوگی یعنی اسے طلاق شمار نہیں کریں گے بھائی کیونکہ طلاق کیا ہے مرتد ہونے کے منافی ہے تو یہ خط سے نکاح ہوگا مارا فعین کان زوج ہول مرتدہ مرتدہ اس کو منصوب پڑے یہ کانا کی خبر ہے درمیان میں ہوا فقل ہے ضمیر فصل بھائی فعین کان زوج ہو وقت دخلا بھی اور اگر خامن جو تھا وہ مرتد ہوا ہے وَقَدْ دخلا بِهَا اور تحقیق کو اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے فلاح كَمَالُ الماہری تو اب اس عورت کو مرتد کون ہوا خامن اور عورت کے ساتھ وہ صحبت کر چکا ہے تو صحبت سے تو مہر پکا ہو جاتا ہے تو لہذا اس عورت کو کیا ملے گا پورا پورا مہر یہ معنی فلاح کمالی تو اس عورت کے لیے کامل مہر ہے پلاح نصف الماہری اور اگر اس کے ساتھ کامل نے صحبت نہیں کی ہے تو اس کے لیے نصف مہر ہے وہ انکان اتل مر ات اور اگر عورت جو ہے وہ مرتدہ ہوئی ہے تو امکان قبل اگر صحبت سے پہلے ہے فلاں مہرا لہا تو اسے کوئی مہر نہیں ملے گا بھائی اگر صحبت کے مرتد کون ہوئی عورت تو اگر صحبت ہو چکی تو اسے مہر پورا ملے گا کیونکہ صحبت کی وجہ سے مہر کیا ہو چکا پکا لیکن اگر صحبت سے پہلے یہ مرتد ہوئی ہے تو اس صورت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا نصف مہر بھی نہیں ملے گا متعب بھی نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا اس لیے کہ جدائی کا سبب کون بنی عورت بھائی عورت جدائی کا سبب بنی ہے تو یہ مان پہ انکان قبل بخول فلاح محر اللہ اگر یہ مرتد ہونا صحبت سے پہلے تھا تو اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہے وہ انکان اتر عبادت دول فلاح المرو اور اگر یہ مرتد ہونا بادت صحبت کے بعد تھا عورت کے لیے مہر ہے دا معن اور اگر دونوں اکٹھے مرتد ہوئے میاں بیوی سما اصل ما معن پھر دونوں اکٹھے مسلمان ہو گئے دوبارہ نکا مات دونوں اپنے نکاح پر ہیں ایک ہوتا تو جدائی آ جاتی لیکن یہاں تو دونوں اکٹھے ہی مرتد ہوئے اور پھر اکٹھے ہی کیا ہو گئے بعد میں مسلمان ہو گئے تو اپنے نکاح پر باقی ہیں بھائی ولاجل مرتد مسلم ولا مرتدا اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے مرتد آدمی مسلمان عورت کے ساتھ اور نہ مرتدہ عورت کے ساتھ اور نہ کافیرہ عورت کے ساتھ یعنی مرتد کو کسی کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں مسلمان عورت سے بھی نکاح کی اجازت نہیں مرتدہ عورت سے بھی نکاح کی اجازت نہیں اور کافرہ عورت کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت وجہ یہ مارا نا کیونکہ اس کو تو زندہ ہی نہیں چھوڑا جائے گا تین دن کی بس مہلت ہے بھئی غور کر لو اگر دوبارہ اسلام میں آنا چاہتے ہو تو ٹھیک اگر نہیں آنا چاہتے تو پھر اس کو کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا سمجھ میں یہ دوبارہ کافر ہوا ہے معلوم یہ مسلمان تھا اور کافر ہوا ہے معلوم ہوا یہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس لیے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا ہاں مسلمان ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہے بھئی. وہ قزا علی کل مرتد وجوہا مسلموں والا کافروں والا مرتد <دُن> اور اسی طرح مرتدہ عورت ہے کہ نکاح نہیں کرے گا اس کے ساتھ کوئی مسلمان مرد اور نہ کوئی کافر اور نہ کوئی مرتد آدمی بھائی مرتدہ عورت کو بھی بھائی سمجھ آئے اس کو جیل میں ڈالیں گے اسے قتل تو نہیں کریں گے البتہ جیل میں ڈالیں گے جب جہاں تک کہ وہ توبہ کر لے دوبارہ مسلمان ہو جائے ورنہ جیل میں ہی رہے گی تو اسے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی بھائی وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَلْوَلَدُ عَلَىٰ دِينِهِ <هِي> یاد رکھئے بچہ جو ہوتا ہے میع بی میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو تو بچہ جس کا دین اعلی ہو اس کے تابع ہوگا اسی کے دین پر ہوگا تو دونوں میں سے ایک مسلمان ہے مولانا تو اسلام اعلی ہے لہٰذا بچہ بھی کس مذہب پر شمار ہوگا مسلمان چاہے آمد مسلمان ہو چاہے عورت مسلمان ہو جس کا دین بہتر ہوگا اس کے دین پر ہوگا بچہ وہ اضاقانہ احد الزوجین مسلمان اور جب دو میاں بیمے میں سے کوئی ایک مسلمان ہو فل ولاد الادین ہی تو بچہ اس کے دین پر ہوگا وہ کزال کاما اور اسی طرح اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا صغیر اور وغیرہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے فا و مسلم بھی اسلامی ہی تو وہ بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا اس کے اسلام سے اس کے مسلمان ہونے سے بچہ بھی کیا شمار ہوگا مسلمان شمار ہوگا وَإن كان والآخر بھائی ان کتاب میں سے ہے, ایک مجوسی ہے, آتش ہے, یا پت ہے تو بہتر کون سا اہل کتاب کا از کم آسمانی دین کو تو مانتے ہیں تو بچہ بھی کس میں سے پھر شمار ہوگا اہل کتاب یہ مانا وہ انکان احد العبائن کتابی اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک آ... اہل کتاب میں سے ہے ولاخر مجوسین اور دوسرا مجوسی ہے فل ولاد کتابی تو بچہ کتابی شمار ہوگا یعنی کتاب میں سے ہوگا وہ ازا تزل کافرن وزال اسلم بھائی دو م... آ... کافر ہیں... کافر ہیں ماں انہوں نے نکاح کیا تھا بغیر گواہوں کے اور ان کے دین میں یہ جائز تھا کہ بغیر گواہوں کے بھی کیا ہو جاتا ہے نکاح <سلام> جا... ہمارے نزدیک تو نکاح کے بغیر آ... گواہوں کے بغیر نکاح منعقد ہی <سلام> نہیں ان کے دین میں یہ جائز تھا انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا پھر مسلمان ہو گئے دونوں تو کیا پھر نئے سرے سے نکاح کریں گے کیونکہ اس وقت تو گواہ نہیں تھے کہتے ہیں نہیں بھائی ان کے دین میں جو ان کے دین کا طریقہ ان کے حق میں معتبر ہے لہذا اب بھی اسی نکاح پر برقرار رہیں گے اب بھی اسی نکاح پر اسی طرح بھئی ان دونوں نے نکاح کیا تھا عورت ابھی حضت میں تھی عورت کو ایک تقافر نے طلاق دے دی اور عزت کے اندر ہی اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا اور یہ ان کے دین میں جائز تھا اب دونوں مسلمان ہوئے تو اب بھی نکاح پر دونوں کو برقرار رکھا جائے گا یعنی ان دونوں کے ساتھ ان کے دین کے مطابق سلوک کیا جائے گا نکاح اس وقت جائز تھا تو آپ بھی اس کو برقرار رکھیں گے وہ اضا تضا وجل کافر بغیر شہودین اور جب کسی کافر نے نکاح کر لیا بغیر گواہوں کے اوفی عزتی کافر یا کسی دوسرے کافر کی عدت کے اندر کسی عورت سے کسی کافر عورت سے وزا علی کافی اور یہ ان کے دین میں جائز تھا پھر دونوں مسلمان ہو گئے تو دونوں اس پر برقرار رکھے جائیں گے وہ انتظا وجل مجوسی یو ام ابھی بناتا ہو سما اسلام ریکا بے نہ ہو اور اگر مجوسی نے نکاح کر لیا اپنی ماں سے یا اپنی بیٹی سے پھر دونوں کیا ہوئے مسلمان پور ریخا بہ دونوں تو کیا کروا دی جائے گی جدائی مارانا اس لیے کہ یہ تو محرم ہے یہاں تو نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں بھائی وہ ان کا نل رجمر بکر کانتا بئی بھئی ایک آدمی ہے اس کی دو بیویاں یا تین ہے یا چار ہے مولانا یاد رکھیے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان بیویوں کے اندر عادل کرنا ضروری ہے بھائی انصاف کرے بھائی سمجھ میں آیا راتوں کی تقسیم میں عادل ضروری ہے بھائی ایک بیوی کے پاس ایک رات گزارتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی ایک رات گزارے ایک بیوی کے پاس دو راتیں گزاری تو دوسری بیوی کے پاس بھی دو راتیں گزارے ایک بیوی کے پاس تین راتیں مسن گزارتا ہے تو دوسری بیوی کا حق بھی ہے اس کے پاس بھی کتنی راتیں گزارے گا تین راتیں سمجھ میں اور یاد رکھنا رات گزارنا ہے اس میں مساوات ضروری ہے صحبت کرنا ضروری نہیں ہے ہاں رات اس کے پاس گزارے وہاں رہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو ہاں دن کے اندر ضروری نہیں ہے دن کے اندر چاہے ایک کے پاس زیادہ رہے ایک کے پاس کم رہے دن میں اختیار ہے دن کے اندر مساوات ضروری نہیں ہر رات کے اندر مساوات ضروری سمجھ میں آئے تو دونوں میں مساوات ضروری ہے چاہے ایک کے ساتھ ابھی نکاح ہوا ہے ایک کے ساتھ پہلے سے نکاح تھا چاہے ایک کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ کنواری تھی دوسری کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ تھی جو بھی صورت ہو پھر ہر صورت میں مساوات پھر بھی ضروری ہے سمجھ میں آیا اور قیامت کے دن اس پر اگر کسی نے معدل نہ کیا بڑی سخت پکڑ ہوگی بھائی حدیث میں آتا ہے جو شخص کی دو بیویاں ہو اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا قیامت کے دن آئے گا وہ اس حال میں کہ اس کا ایک طرف کا آدھا دھڑ گिरा ہوا ہوگا بھائی تو کہتے ہیں وہ ان کان علی الرجل امراتان اور اگر ایک شخص کی دو بی ایسی بیویاں ہیں جو آزاد ہیں فعليه ہی ان يعدل بینهما في القسم تو اس شخص پر ہے کہ وہ برابری کرے ان دونوں کے درمیان فلقسمی تقسیم میں حصے کے اندر باری کے اندر بکرین رینی کانتا اور سعیب چاہے وہ دونوں باقیرہ ہوں یا دونوں سیبا ہوں اور احداہما ہوما بکروں اخرا سیبن یا ان میں سے ایک باقیرہ ہو اور دوسری سیبہ ہو وہ کانت احدا ہوما خرت اونل اخرا اچھا بھائی ایک آدمی کی دو بیوی ہیں لیکن ایک نکاح اس نے کیا ہوا ہے آزاد عورت سے اور ایک نکاح کیا ہے باندی کے ساتھ اب کیا کرے بھائی کیا دونوں میں برابری ہوگی کہتے ہیں ہاں بھائی بار باندی اب اس کی بیوی ہے اس کا بھی حصہ ہوگا لیکن باندی کا حصہ آزاد عورت سے نصف ہوتا ہے تو باندی کے پاس ایک رات گزارتا ہے تو آزاد عورت کے پاس دو راتیں تو معلوم ہوا باندی کا حصہ ایک ثلث ہے اور آزاد عورت کا دو ثلث ہے تو کہتے ہیں وان وَا کانت احداهما حره والاخرى امه وت اور اگر ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے وال دوسری باندی ہے فلالحره الثلثان تو آزاد عورت کے لیے دو ثلث ہیں وللامه الثلث اور باندی کے لیے ایک ثلث ہے ولا حق لهن في القسم في حاله السفر ہاں سفر کے اندر والا نا یہاں تقسیم نہیں भाई کہ ایک دفعہ ایک کو سفر پر لے کر گیا ہے دوسری دفعہ دوسری کو لے کر جا رہا ہے یا برابری کر رہا ہے سفر کے اندر بھائی سفر کے اندر کاون کی مرضی ہے جس کو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے سفر کے اندر یہاں برابری ضروری نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن دازی کر لے بھائی قرآن ڈال لیتی تاکہ سارے خوش رہیں بھائی تو اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت تو دے دی لیکن ساتھ کڑی شرائط بھی لگا دی بھائی کہ دوسری بیوی کر لو تو پھر یہ معنی نہیں کہ اب پہلی پر ظلم کرنے لگو بلکہ اس کا بھی حق اسی طرح ہے جس طرح یہ نئی بیوی کا ہے دونوں کے ساتھ ہر معاملے میں کیا کرے عدل کرے ایک کو جتنا خرچہ دیتا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی خرچہ دے ایک کو ایک جیسا لباس دیتا ہے دوسری کو بھی جیسا ایک کو لباس دیتا ہے ویسے دوسری کو بھی لباس دے وغیرہ بھائی تو یہ مانا والا حق النس الفل قسم کی حالت اس سفر اور ان کا کوئی حق نہیں ہے قسم کے اندر باری کے اندر سفر کی حالت میں وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ شاہ من شَاءَ مِنْهُنَّ اور سفر کرے خامن جس کے ساتھ چاہے ان میں سے وَالْأَوْلَى اور بہتر یہ ہے کہ قرآن ڈالے ان کے درمیان فیوسا فروبیمان خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا تو تو سفر کرے اس بیوی بی کے ساتھ جس کا قرآن نکلے وہ رَضِيَتْ احدت الزَّوْجَاتِ جاد بھی قسمی اچھا بھائی ایک آدمی کی تو تین مسلن تین بیویاں ہیں بھائی تو اس پر ضروری ہے ہر برابری کرے ہر عورت کے پاس مسلن ایک ایک رات رہے ایک کے پاس ایک رات دوسری کے پاس بھی ایک رات رہے اور تیسری کے ساتھ بھی تو ہر ایک کی باری اس کا ہات ہے اور لیکن اگر کوئی ایک بیوی اپنے حصے کو چھوڑ دیتی ہے اپنی باری کو کیا کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے کہ میں میرے حصے کی رات وہ فلاں بیوی بی کے پاس رہ جایا کرو مثلا میں بوڑھی ہو گئی ہوں میرے پاس آتے ہو تمہیں تکلیف ہے وہاں دوسری بیوی بی کے پاس ہی رہ لیا کرو تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ اس کا اپنا حق ہے اپنا حق یہ دوسری کو دے رہی ہے اس کے لیے جائز ہے تو کیا ایک دفعہ حق دے دے بعد میں رجوع کر سکتی ہے کہتے ہیں ہاں بھائی بعد میں رجوع بھی کر سکتی ہے کہ اب بس بھائی پھر اپنی باری خود لے لی دوبارہ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی وہ اظہار احدت زوجات ابتر کی قسم یہاں اور اگر راضی ہوگی بیویوں میں سے کوئی ایک اپنے حصے کو چھوڑنے پر لسا ہا اپنی صاحبہ کے لیے یعنی اپنی ساتھی جو ہے یعنی سوکن جو ہے اس کے لیے چھوڑنے پر راضی ہو گئی جازا تو یہ بھی جائز ہے وہ لہٰ انتیافی ظال کا اور اس کو یہ حق بھی ہے کہ وہ رجوع کر لے اس کے اندر چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام